وار او تجارت لگا دن لہار سدو راضی سدلی ویسی امری وحل مانی کولی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 اگرچہ سورہ جمعہ پر ہماری گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور صرف گیارہویں اور آخری آئد جو ہے اس پر گفتگو باقی ہے تاہم میں سمجھتا ہوں کہ حکمت و احکام جمعہ پر ایک نئی ترتیب کے ساتھ بالخصوص جو حکمت جمعہ ہے اور جو نظام جمعہ ہے ہمارے دین میں اس کی جو حکمتیں ہیں ان پر ایک نظر دوبارہ ڈال دی جائے اور اس وقت میں ذرا ایک نئی ترتیب کے ساتھ بات سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس نظام جمعہ میں اللہ تعالی نے تین حکمتوں کو جمع کیا ہے درجہ بدرجہ یہ گویا کہ تین مراحل تین مراتب یا تین مدارج ہیں حکمت جمعہ سب سے پہلی حکمت تمام شرائع صاویہ میں جن میں ہمارے پاس کچھ تفصیلی علم صرف شریعت موسوی کا ہے اللہ صاحب صلاح و یہ حکمت رہی ہے کہ ایک دن کو ہفتے میں مخصوص کر دیا جائے اللہ تعالی کے ذکر کے لیے یاد الہی کے لیے عبادت کے لیے تلاوت کے لیے دبا کے لیے یہ جو حکمت ہے اس کو بھی گویا کہ جمعہ کے نظام نے برقرار رکھا اور برقرار رکھنے کے علاوہ اس میں اضافی افادیت کے پہلو جمع کر دیے اس کے ضمن میں چار باتیں نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہود نے جو ان کی طبیعت میں کجی تھی فی تھا اس کے بنا پر جو اصل دن تھا جمعہ اسے ترک کر کے ہفتے کا دن اختیار کیا نسارا نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اتوار کا دن اختیار کیا یعنی یہ قدر مشترک تو رہی کہ ایک دن ہے خاص اس کام کے لیے لیکن یہ ہے کہ وہ اصل دن جو ہے وہ ان سے گم ہو گیا تو گویا کہ اللہ تعالی نے اس امت کی رہنمائی فرمائی اس اصل دین کی طرف آج میں سوچ رہا تھا پھر میرا ذہن منتخب ہوا سورہ توبہ کی اسایت کی طرف جس کے ضمن میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ استدار الزمان و کہیت خلق یومخلق اللہ صبا وات کہ نسی کا جو قاعدہ تھا جو قریش نے ایجاد کر لیا تھا اس کی وجہ سے جو لیونر کیلنڈر تھا وہ ڈسٹرب مہینے آگے پیچھے ہو گئے تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ نتیجہ نکلا کہ حجت الوداع کے موقع پر وہ ساری غلطیاں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر کے جو اصل کیلنڈر تھا وہی پر مقام پر پھر سوئی آگئی تھی تو حضور نے فرمایا کہ آج سے یہ نسی کا قاعدہ بھی منسوخ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح اور اصل اوریجنل کیلنڈر پر زمانے کی یہ تقویم آ گئی ہے تو گویا کہ یہی معاملہ ہمارے ہاں ہوا کہ ہفتہ اور اتوار جو جمعے کو چھوڑ کر اختیار کیے گئے تھے اللہ تعالی نے ہدایت اور رہنمائی فرمائی صبت کی کہ اصل دن یوب الجمعہ ہے نمبر دو یہ کہ اس میں انفرادیت سے آگے بڑھ کر اجتماعیت کا رنگ پیدا کیا جہاں تک معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہود کے ہاں وہ دن اگرچہ مخصوص تھا عبادات کے لیے ذکر کے لئے نوافل کے لئے لیکن وہاں کوئی اجتماعی نظام نہیں تھا اس امت کے اندر اجتماعیت کو جو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور چونکہ دین کی تکمیل ہوئی ہے ایک اجتماعی نظام زندگی کے اعتبار سے لہذا ہر حب پہلو سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اجتماعیت جو ہے وہ نمایاں ہے تو اس دن کے معاملے میں اجتماعیت کا اضافہ کیا گیا تیسری بات یہ کہ جو اس دن کے بارے میں حکم کی سختی تھی اسے بہت نرم کر دیا گیا یعنی پورا دن کاروبار دنیا دنیاوی متلقن حرام جیسا کہ اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے اصحاب سب کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے سب کے اس حکم کو توڑا ہمارے ہاں اللہ تعالی نے جو بھی اس کی حکمت تشریحی ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں کہ احکام اکثر و بیشتر یہاں پر نرم کر دیے گئے سہولتیں پیدا کی گئیں تسہیل ہے چنانچہ وہ صرف ایک گھنٹہ تقریباً بنتا ہے یعنی اگر آپ دن کو چودہ گھنٹے بارہ گھنٹے دس گھنٹے یا جو بھی مختلف اوقات میں دن کی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے صورت تو اس کے مقابلے میں دیکھیں گے تو جمعے میں یہ حکم جو ہے وہ بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ اذان اور وہ بھی اذان ثانی سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک تو وہ حکم برقرار ہے کاروبار دنیاوی مطلق حرام ہے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ وہ منسوس اور قطعی حکم نہیں رہا البتہ یہ ضرور ہے کہ ازان اول جو ہے اس کے حوالے سے فوکہ نے یہ کہا ہے کہ مجتحد فیح جو ہے اور ضمنی معاملہ یہی رہے گا کہ اس حکم پر عمل انسان کر دے ازان الا کے ساتھ ہی ازان اول کے ساتھ ہی باقی رہ گیا یہ کہ جو شام کا وقت ہے اس میں تو گویا کے ایک پہلو نمایاں طور پر سامنے آ کہ جب ادا ہو جائے نماز تو اب تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ رس تلاش کرو وقت وہ منفرد دیں البتہ پہلا جو حصہ ہے دن کا اس میں ہم نے دیکھا کہ ترغیب اور تشویق برقرار رکھی گئی دن کا یہ حصہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرو تبکیر کے حوالے سے جو مفصل گفتگو ہو چکی ہے پہلی ساعت میں دوسری میں تیسری میں چوتھی میں پانچویں مسجد میں پہنچ جاؤ اور وہاں پر جا کر اپنے وقت کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے سر کرو کہ جو اوریجنل حکم تھا اس دن کا لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وہ قانونی پابندی نہیں رکھی گئی البتہ اصل سے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ شریعت میں اس حکم کی جو نرمی کی گئی ہے اس کی نہ صرف یہ کہ تلافی ہو گئی ہے اس کی افادیت جو ہے اگر اس سے کوئی کمی اگر پیش آئی ہو اس کی وجہ سے واقع ہوئی ہو تو نہ صرف اس کی تلافی بلکہ یہ کہ اس کو دو عادشہ بنا دیا گیا اس سے کہ اس میں قرآن مجید کی اجتماعی اور عمومی تعلیم کا نظام قائم کر دیا گیا خطبہ جمعہ کی شکل میں جیسا کہ تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ در حقیقت تذکیر قرآن اور تذکیر قرآن قرآن کی یاد دہانی اور قرآن کے ذریعے سے نصیحت یہ اس کا مقصد ہے خطبے کا اور اصل جمعہ جو ہے وہ خطبے ہی کی بنیاد پر ہے اس کی ساری فضیلت اور اہمیت خطبے ہی کی بنیاد پر ہے اس کی میں ایک مثال اور چاہتا ہوں اس لیے کہ یہ حکمت تشریح جو ہے دین میں شریعت کے اندر اور احکام میں جو حکمت ہے اور خاص طور پر جب کمپیریٹو اسٹڈی کی جاتی ہے سابقہ شریعت اور موجودہ شریعت کی تو آپ کو ایک اور مثال ملتی ہے کہ روزے کے بارے میں بھی حکم کی سختی جو ہے کم کی گئی ہے ہماری شریعت میں یہود کے ہاں روزہ شروع ہو جاتا تھا رات کو سو گئے اب روزہ شروع ہو گیا کوئی سہری نہیں اب دوبارہ اٹھ کر کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں جیسے آدمی سو گیا روزہ شروع ہو گیا اب اگلی شام تک روزہ چلے گا اور اسی طریقے سے آپ کو علم میں ہوگا کہ ان کے ہاں ہو سکتا ہے کہ تمام قسم کے روزوں میں یہ پابندی اضافی ہو ہو سکتا ہے کہ کسی خاص قسم کے روزے میں یہ پابندی ہو کہ نہ صرف کھانا پینا اور جو بھی اجتواجی تعلقات ہیں ان پر پابندی ہے بلکہ بولنے کی اجازت بھی نہیں جس کی کہ ایک گواہی موجود ہے قرآن مجید میں سورہ مریم انی نظر تو لے رحمان سومن فلن اکلم لمل یوم انسیا میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے ایک روزے کی تو میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتا ان دونوں اعتبارات سے آپ نے دیکھا کہ روزے کا حکم شریعت محمدی علیہ اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر دیا دے. بلکہ تاکید کی گئی شہری ضرور کرو تص کرو فرور برا کہ برکت ہے اس میں اور ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے مابین یہی فرق ہے شہری کا فرق ہے پھر یہ کہ روزے کی رمضان کی راتوں میں تعلق زنوں شو جو ہے پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو حکم کے اندر کمی آئی ہے حکمت میں اضافہ کر دیا گیا اور وہ یہ کہ قیام اللیل بال اب رات کو کھڑے رہا کرو دونوں جگہ آپ دیکھ رہے ہیں جمعے میں بھی جو حکم کے اندر کمی آئی ہے اس میں جو اضافہ کیا گیا وہ قرآن کی تعلیم عوامی اور عمومی سطح پر قرآن مجید کی تعلیم کے لیے خطبہ جمعہ اور دوسرے یہ کہ روزے کے اندر بھی قیام الحد وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ترغیب و تشویق تو یہ ہے کہ پوری پوری رات جاگو جیسے کہ پورے دن تم نے روزہ رکھا ہے پوری رات اللہ کے لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جاگو لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ لگ بھگ یوں سمجھیے کہ واجب یا سنت موقعہ کے درجے میں وہ نماز تراویح ہے کہ جو کم سے کم ایک گھنٹہ تو بہرحال اس میں لگ جاتا ہے تو جن سے مالا یدر کلہو لا لو کلہو جو اس سے زیادہ کا اہتمام نہ کر سکیں طاقت نہ رکھتے ہو کم سے کم اتنے کا تو اہتمام کریں تو یہ دو مثالیں میں نے دی ہیں کہ جس طرح روزے کے معاملے میں حکم کی سختی جو ہے اس میں کمی کی گئی البتہ اس کی افادیت کے اندر الٹا اضافہ کر دیا گیا قیام اللیل بل قرآن کے ساتھ رات کا جاگنا اسی طرح یہ یوم سب کا جو حکم تھا اس کے اندر بہت نرمی کر دی گئی اس میں صرف ایک گھنٹے میں جو ہے وہ ممانعت رہ گئی ہے بے و شرح کی اور تجارت کی اور کاروباری دنیاوی کی لیکن اب اس کے اندر اضافے کیے گئے اس کے اندر اجتماعیت کا رنگ پیدا کیا گیا اور خاص طور پر تعلیم قرآن تذکیر بالقرآن یا تذکیر قرآن اس کا اہتمام کر دیا گیا تو یہ تو گویا کہ جمعے کا ایک سلسلہ وہ ہے کہ جو سابقہ شریعت میں جو دن کا معاملہ چلا آ رہا تھا اس کو ہمارے ہاں اس نظام میں جما نے اس طریقے سے اس کو تسلسل قائم رکھا ہے شریعت محمدی علیہ صاحب سلاط وسلام نے دوسری حکمت وہ ہے جس پر تفصیل گفتگو ہو چکی ہے کہ در حقیقت یہ حزب اللہ کا ہفتہ وار اجتماع ہے حزب اللہ اسلامی انقلابی پارٹی اس کا ابدی لٹریچر اس کے فکر کی بنیاد اور اساس قرآن مجید ہے تو جیسے ہر انقلابی جماعت اپنے ہفتہ وار اجتماعات میں نقد کرتی ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں اپنے وابستگان کے ذہنوں میں جو انقلابی فکر ہے اسے برقرار رکھے تازہ رکھے کہیں اس کے اوپر کہیں پردے نہ پڑ جائیں ظہول تاری نہ ہو جائے انقلابی جذبہ برقرار رہے تو ہفتے وار اجتماعات کا نظام جو ہے کمیونسٹوں کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا تو گویا کہ اس کو حکمت خدا بندی نے وہ ہزب اللہ اسلامی انقلابی جماعت جو ہے اس کے لیے یہ ہفتے وار پروگرام بنا دیا گیا اور اس میں قرآن مجید کی تذکیر وہی ابدی لٹریچر ہے اس اعتبار سے یہ چونکہ اہم ترین پہلو تھا اس کا اس پر تو تفصیل گفتگو ہو چکی ہے اور دوسرے یہ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ہمارا منتخب نصاب کا جو ایک منطقی ربط ہے مضامین کا جو ربط ہے اس کے پہلو سے بھی یہی دوسری حکمت جو ہے اہم ترین ہے اور خود جو قرآن مجید میں مصق میں جو ترتیب سور ہے اس کے اعتبار سے بھی اس لیے کہ اس مقام پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں اور کوئی مثال اس کی نہیں ہے کہ مسلسل چار صورتیں اس کے اندر شامل ہیں سورہ صف سورہ جمعہ سورہ منافقور اور سورہ تغابن اس میں سے سورہ تغابن صرف یہ فرق ہوا ہے کہ اسے ہم اپنے دوسرے حصے میں لے آئے اس لیے کہ وہ ایمان کے مباعث پر مشتمل ہے لیکن یہ کہ بس دیگر آپ دیکھیے چاروں صورتیں جو ہیں اس منتخب نصاب میں شامل ہیں اور ان میں ترتیب کیا ہے سورہ صف حضور کا مقصد ہے بے شد غلبہ دین اس کے لیے جد و جود, جہاد اور قتال کی دعوت اس کے لیے حزب اللہ کی تشکیل کی جو اساس اور بنیاد واضح کر دی گئی سورہ جمعہ اس کا بنیادی اور اساسی منہاد کیا ہے اس کے لیے مردان کار فراہم کیسے ہوں گے افرادی قوت جمع کیسے ہوگی یعنی دعوت کیسے ہوگی کس طریقے سے ہوگی اور پھر یہ کہ ان کی تربیت کیسے ہوگی اس کا مرکز و محور اس کی اساس کیا ہوگی یہ سورہ جمعہ ہے سورج منافقون جو آگے آ رہی ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجے. کہ اصل میں وہ اسی جہاد و قتال سے گریز اس سے فرار یا یہ کہ ایک مرتبہ قدم بڑھا کر پسپائی اختیار کرنے کا نتیجہ دفاع ہے لہذا یہ منطقی یہ چلا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ ہر شے جو ہے وہ اپنے ضد کے حوالے سے زیادہ پہچانی جاتی ہے تو رف الشیا ازدادا تو جب سورہ منافقون آئی تو پھر سورہ تغابن جس میں حقیقت ایمان کو واضح کر دیا گیا یہ چاروں صورتیں جو ہیں جو ایک سلسلہ اس کے اندر ہے جس ڈوری میں یہ پیروئی ہوئی ہیں جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا کہ ویسے تو اپنی جگہ ہر سورت جو ہے وہ گویا کہ ایک ہار کے مانند ہے ایک ڈوری کے اندر موتی اور ہیرے پروئے ہوئے لیکن پھر یہ ایک بڑا ہار ہے جس میں یہ سورتیں پروئی گئی ہیں ان کے درمیان بھی ایک ربط ہے منتقی ربط ہے اس پہلو سے ان چار سورتوں کے مابین جو مضامین کا ربط ہے اس کے اعتبار سے حکمت جمعہ کا یہی پہلو جو ہے کہ یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے اس حزب اللہ کی فکری بنیاد اس کی اساس اس کا لٹریچر اب ادی قرآن مجید ہے اس کی یاد دہانی کے لیے تاکہ اپنا فکر جو ہے وہ بھی ذہن میں تازہ رہے جذبہ جو ہے وہ بھی برقرار رہے انقلابی جد و جہد کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے یہ ہفتے وار اجتماع کا اہتمام کیا گیا اور یہ ذہن میں آپ کے نہ رہے کہ اس کی تو زیادہ شدید ضرورت جو ہے وہ گویا مکی دور میں تھی مکی دور میں کوئی اجتماعی نظام اس کا قائم نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ وہاں پر اس کے لیے کوئی امکان ہی موجود نہیں تھا مدنی دور میں بھی یہ تسلسل برقرار رہا ہے اگرچہ دارالاسلام ایک محدود معنی میں مدینہ منورہ میں قائم ہو گیا اور ایک ایسی ایک کیفیت حاصل ہو گئی کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہو رہے تھے لیکن ابھی انقلابی عمل تو جاری تھا ابھی تو جب تک کہ پورے جزیرہ نمایاں عرب کے اندر انقلاب کی تکمیل نہ ہو وہ حزب اللہ کے لیے جد وجہد جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ بلکہ سختر مرحلے میں آ تھی مکی دور میں تو ابھی قتال کا مرحلہ نہیں تھا مدنی دور میں آ کر تو قتال کا مرحلہ شروع ہو گیا لہذا اب اور زیادہ ضرورت تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اپنا فکر اپنا ہدف اپنا اپنا مقصود یہ بھی واضح رہے اس کا طریقہ کار بھی واضح رہے اور اس کے ذمن میں اپنا جذبہ انفاق اور جذبہ جہاد و ذوق شہادت جو ہے وہ بھی برقرار رہے تو گویا کے مدینہ منورہ میں حضور نے جاتے ہی پہلا جو کام کیا ہے سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر اور جمعہ کا نظام تو آپ نے قبا ہی سے قائم کر دیا ہے قبا سے جب آپ روانہ ہوئے ہیں اصل مدینے کی بستی تک اب تو قبعہ بھی مدینے ہی میں شامل ہے ورنہ یہ کہ یہ تین چار میل کا فصل تھا حضور کے زبانے میں مدینہ چھوٹی سی بستی تھی اور قبا جو ہے تقریباً چار میل کے فاصلے پر تھا لہذا اس کے دوران ہی جب کہ آپ جا رہے تھے وہ جمعے کا دن تھا جمعے کا وقت ہو گیا تو آپ نے پہلی نماز جمعہ وہاں ادا کر اس سے پہلے جو ہے مکی دور میں جمعہ کا کوئی نظام نہیں تھا تو گویا کہ یہ حزب اللہ کا ہفتہ وار اجتماع مدنی دور میں بھی جاری رہا پھر یہ کہ دوران خلافت راستہ بھی وہی انقلابی عمل ابھی آگے چل رہا ہے وہی جہاد اور قتال ہر وقت جو ہے مطالبہ ہے لوگوں سے کہ آؤ اللہ کی راہ میں نکلو انفرو فی سبیر اللہ اللہ کی راہ میں نکلو اس لیے کہ دو بڑے بڑے, بڑے بحاذ کھل چکے تھے ایک طرف مسلمان افواج جو وہ شام میں پیش قدمی کر رہی تھی دوسری طرف ایران کی طرف پیش قدمی تھی رات راستے سے ہوتے ہوئے لہذا ہر مل ضرورت تھی تو یہ انقلابی عمل اور حزب اللہ کا یہ سلسلہ یہ جاری تھا اور اس دوران میں گویا کہ اس حزب اللہ کا ہفتہ وار اجتماع یہ ہے کہ جو جمعے کے نظام کے ذریعے سے عطا کیا گیا تیسری حکمت جو اس سے ہے اور یہ اصل میں اس سے پہلے سرے سے زیر بحث نہیں آئی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں اسلامی حکومت میں معاشرے کی تنظیم کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے اس نظام جمعہ کو اور اسلام میں جو مذہب اور ریاست یا مذہب اور سیاست میں جو وحدت ہے ان دونوں میں یہ یکتائی ہے یہ ایک ہی شہ ہے ان کے اندر کوئی جدائی نہیں ہے وہ جو اقبال نے کہا کوئی دین و دولت میں جس طرح جدائی ہوس کی امیری ہوس کی وزیری یہ دین و دولت تو ایک ہی شہ ہے اسلام میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تفاوت نہیں ہے تو اس کی علامت میں یہی نماز جمعہ ہے تو گویا کہ اسلامی حکومت کے قیام کے بعد ایک تیسری حکمت جو ایڈ ہو گئی ہے اس میں ایک ڈائمنشن ہے ایڈیشنل ڈائمنشن جس کا اضافہ ہوا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی حکومت میں معاشرے کی تنظیم کا مرکز و محور اور نمبر دو دین اور دنیا یا مذہب اور ریاست ان دونوں کے اتحاد اور ان دونوں کی یکجائی اور یکتائی کی علامت بنایا گیا نظام جمعہ اس لیے کہ جو امیر المومنین مدینہ منورہ میں تھے وہی خطیب تھے مسجد نبی کے پھر مختلف جو بھی صوبے تھے ان میں جو عاملین تھے گورنر تھے اس صدر مقام پر وہی خطیب ہے اسی طریقے سے ہر جگہ پر جو بھی چھوٹی ڈویژنز ہیں وہاں پر بھی جو صاحب اختیار ہے وہی خطیب ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ اس میں چند مباحث ہیں کہ جو ماضی میں بڑی شدت کے ساتھ اٹھتے رہے ہیں اب ذرا معاملہ کچھ مختلف ہو گیا ہے کیوں ہو گیا وہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا اسی بنیاد پر یہ جو ہے معاملہ یہ بحثیں اٹھی ہیں نمبر ایک یہ کہ جمعہ صرف دار السلام میں ہو سکتا ہے جو دارالم نہیں ہے وہاں جمعہ نہیں ہے یہ بہت سے اگر کو تو شاید یاد بھی ہو کہ انگریزی دور میں یہ بحث چلتی رہی مسلسل کہ چونکہ اب ہندوستان جو ہے وہ دارال اسلام نہیں رہا بلکہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جو سب سے بڑے بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا فتویٰ تھا کہ اب ہندوستان دار الحرف بن چکا ہے اور در حقیقت اسی کی بنیاد پر پھر وہ ساری بغاوت کی جو بھی کوششیں ہوئی ہیں اور جو بھی انگریز کو نکالنے کے لئے جہاد اور قتال کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس لیے کہ شاہب العزیزی کے مرید بھی تھے اور شاد بھی تھے سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کے بتیجے تھے شاہ بایو شہید جنہوں نے بیعت کی ہے ان کے ہاتھ پر تاکہ یہاں پر پھر دوبارہ دار السلام آئی ہو تو چونکہ اسلام جو ہندوستان کی سرزمین انگریز کے آنے کے بعد مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد اب وہ دار السلام نہیں رہی تھی دار ہو گئی تھی لہذا یہ بحث کھڑی ہوئی کہ آیا یہاں جمعہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں اور جمعہ عام لوگوں کی رائے تھی اب یہاں جمعہ نہیں ہے لیکن بہرحال ایک افادیت کا پہلو تھا مسلمان ہفتے میں جمع ہو جاتے ہیں اگر جمعہ ہم ختم کر دیں گے تو اجتماع نہیں رہے گا پھر جو موقع ہے مسلمانوں سے گفتگو کا مسلمانوں کو کوئی پیغام پہنچانے کا اس لیے غزے بسر تو کیا ہے لوگوں نے فکہ علماء نے غزے بسر کیا ہے کہ افادیت کا پہلو ہے وہ ختم ہو جائے گا پھر کوئی اور شہ نہیں ہے جو مسلمانوں کو جمع کر سکے اور علماء اسلام کو کوئی موقع حاصل ہو سکے ان سے اجتماعی سکے پر گفتگو کا پھر تو یہ ہے کہ سیاسی جلسے کیجئے اور سیاسی جلسوں پر ہو سکتا ہے کسی میں وہ لگا دی جائے یہ چونکہ ایک آسان راستہ حاصل تھا کہ علماء اسلام جو عوام سے ایک رابطہ قائم رکھ سکتے تھے لہذا اس معاملے میں غزے بسر کیا گیا ہے ورنہ ٹھیک فکی پوزیشن جو تھی وہ یہی تھی کہ یہاں جمعہ نہیں تھا اسی وجہ سے لوگ احتیاط زہر پڑھتے تھے کہ اگر یہاں جمعہ ہے نہیں تو ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں وہ تو ہوا نہیں البتہ زہر جو ہمیں پڑھنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں پڑھی تو زہر کا ممال ہم پر رہ جائے گا اس لیے چار رکعتیں اضافی پڑھی جاتی تھی احتیاط و زہر کے نام سے کہ ہم زہر کی بھی چار رکعتیں پڑھ لیں تاکہ اگر جمعہ نہیں ہوا ہے تو کم سے کم یہ کہ ہماری زور ادا ہو ایک تو یہ بحث تھی کہ جو اٹھی اور یہ بڑے زور شور کے ساتھ چلتی رہی تھی دوسری بحث یہ ہے کہ دار الاسلام کے بھی صرف مصر جامع میں جمعہ ہو سکتا ہے یہ بحث بھی جہاں تک احناف کا معاملہ ہے فقہ حنفی کا تو یہ طے شدہ مسئلہ ہے دیہات میں کوئی جمعہ نہیں ہے اور مصر کسے کہتے ہیں اس کی مختلف ڈیفینیشن سے ایسا شہر ہو جس پر شہر کا اطلاق ہو سکے لیکن خالص فکری طور پر یہ کہ جو حکومت وقت کی چھوٹی سے چھوٹی انتظامی یونٹ ہو وہاں کوئی ہونا چاہیے جو حکومت کا ذمہ دار ہو کوئی نہ کوئی قزا کا منصب ہونا چاہیے اگر اس طرح آج کل کے زمانے میں ہم کہیں گے کوئی مجسٹریسی اگر کسی درجے میں موجود ہے تو وہ مصر ہے اور اگر نہیں ہے یعنی حکومت کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ اگر وہاں نہیں پہنچا ہوا ہے کسی مستقل شخص کی شکل میں کہ وہ وہاں ذمہ دار ہے نمائندہ ہے حکومت کی طرف سے قاضی ہے یا یہ کہ حکومت کی طرف سے ریونیو جمع کرنے والا ہے اگر وہ وہاں نہیں ہے تو وہاں جمع نہیں ہو سکتا یہ ہمارے ہاں خاص طور پر اہل حدیث حضرات نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ دیہات میں بھی اس کا بھی سمجھ یہی تھا کہ دعوت و تبلیغ کا ذریعہ اس سے بہتر اس سے آسان کوئی ممکن نہیں جمعے کے نام پر تو لوگ جمع ہو جائیں گے باقی اگر آپ لاکھ جتن کریں کہاں لوگ آئیں گے یہ تو ایک دینی حیثیت ہے اس کے لیے وہ آہادیس ہے وہ ساری جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کی شدت کے ساتھ جو تاکید ہے ترغیب ہے ترک جمعہ پر جو عیدے ہیں تو اس کے حوالے سے تو کم سے کم یہ کہ کوئی رابطہ ہو سکتا ہے کوئی اسلام